وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَصَّمَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا الذي الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قولاً سجيدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عليه ال سلو کمر مونی اوسلی رواہل امام الباری صحیح ہے ہر قسم کی حمد و صنا کے لائت اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور درود و سلام امام المبیاء محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے ہم تک اللہ کے دین کو اس طرح پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق تھا اور ہم تک دین پہنچا کر ہمیں حکم دے دیا کہ مسلمانوں اس دین اسلام پر اس طرح عمل کرنا ہے جس طرح میں اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور ہم اسی لیے کہ ہمیں اللہ کے نبی کا عمل معلوم ہو جائے پیارے پیغمبر نے اللہ کے دین پر اسلام پر شریعت پر اللہ کی وہی پر کیسے عمل کیا تھا تاکہ ہم بھی اس طریقے پر چل سکیں ہم بھی ویسے زندگی بسر کر سکیں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل سے امام الانبیاء کی نماز کا طریقہ سن رہے رکوع, رکوع کے مسائل پیارے پیغمبر کا امام الانبیاء کا رکو کیسے تھا وہ تفصیل ہم نے پچھلے دو تین خطبات میں سنی ہے رکوع سے اٹھنے کی اٹھ کر کیا پڑا کرتے تھے کیا پڑھنا ہے وہ بھی ہم سن چکے ہیں اللہ کے فضل سے آج رکوع کے بعد کھڑے ہونے کے بعد سجدے کے لیے جانا اور سجدہ کرنے کا امام الانبیاء کا طریقہ کیا تھا آج کے خطبہ میں انشاءاللہ ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ سن کر ہم نے اس کو بھلانا نہیں ہے سننے کا مقصد کیا ہونا چاہیے سننے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں سنتا جاؤں اور اپنے عمل پر غور کرتا چلا جاؤں جہاں جہاں کوئی کمی ہے میں ابھی سے عزم کر کے اٹھوں یہاں سے کہ میں نے آج کے بعد اس کمی کو انشاءاللہ دوبارہ اپنے عمل میں نہیں رہنے دینا اس کمی کو دور کرنا ہے اور اپنے عمل کو اپنے سجدے کی کیفیت کو سجدے دے, سجدے کے طریقے کو امام الانبیاء کے طریقے کے مطابق بنانا ہے یاد رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کسی بات کو یاد رکھنے کا کہ بندہ اس بات کو سنے اور دیکھے کہ میرے اندر یہ میں ایسے ہی کرتا ہوں یا نہیں کرتا ساتھ ساتھ چاہیا کرتا جائے کہ اب ایسے ہی ہوگا پہلے ایسے نہیں تھا پہلے اس کا علم نہیں تھا یہ چیز ختم اب انشاءاللہ ایسے ہوگا یہ آپ عزم کر لیں گے انشاءاللہ ادھر ہی باتیں ساری یاد ہو جائیں اور ان کو صرف ہم نے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا صرف اپنی یاد یاداشت کے اندر جمع نہیں کرنا ہم نے اپنے گھروں میں جا کر اپنی بچیوں کی اپنے بچوں کی اپنی خواتین کی ماؤں بہنوں کی سب کی نمازوں کو ہم نے درست کرنے کے لیے یہ مواد اپنے پاس لے کر جانا ہے اللہ کے سے اور جو کچھ میں سناتا ہوں آپ جانتے ہیں اللہ کے فدر سے میں کسی ضعیف حدیث کو سنانے کا قائل نہیں ہوں نہ کبھی سنائی ہے نہ سنانا میں اس کو حلال اور جائز سمجھتا ہوں ضعیف حدیث سنانا کوئی پیارے پیغمبر کے دین کی نہ خدمت ہے نہ امام الانبیاء کے طریقہ ضعی حدیث کے اندر موجود ہوتا ہے رقو سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے پیارے پیغمبر اب سجدے کے لیے جاتے سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے لیے جھک جاتے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرو کب ہینا یہ سجود وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ہو امام المبیا کی نماز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رکو سے کھڑے ہونے کے رکوع کے بعد کے اذکار پورے کرنے کے بعد مدینے والے امام وہ رک سجدے کے لیے اپنے آپ کو جھکاتے سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کر سجدے کے لیے جھکنا شروع ہو جاتے اور اس بات کا پیارے پیغمبر نے وہ مسیح سلاد شخص کو حکم بھی دیا ہے آپ نے فرمایا انہ لا سلاح دے لوگوں مسلمانوں تم میں سے کسی بندے کسی شخص کی نماز وہ مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک وہ جب تک وہ صحیح وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز کے اندر داخل نہ ہو سارا کچھ بیان کرتے ہوئے وہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے پھر پیارے پیغمبر نے کہا سما یو کب ہینا یہ سجود اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی نماز جب سجدے کے لیے جھکتے ہوئے سجدے کے لیے گلتے ہوئے وہ اللہ کہہ کر سجدے میں نہیں جائے گا نماز مکمل نہیں ہوگی رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوئے تھے سجدے میں جھکنے کا جانے کا طریقہ کیا ہے جو امام المبیا کا تھا سن ابود ابود میں اور سنن رقبرہ بہکی کے اندر, اندر حدیث, حدیث ہے ابو داود میں بھی, بھی ہے اور بہکی کے اندر بھی, بھی یہ روایت بھی سنن ہے, ہے سنن ابو دابود کے علاوہ دوسری کئی کتابوں میں دار کتنی میں بھی موجود ہے وہ کانا یدا یدعی ہے الل ارز قبلا رقبہ ہے کہتے ہیں صحابی رسول مکرم صلی اللہ وسلم کانا یدا یادئی الل ار قبلہ رقبت سعیدے کے لیے جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو گٹنوں سے پہلے زمین پر رکھا کرتے تھے اور سنن نسائی اور سنن ابو دبود کے اندر حدیث ہے پیارے پیغمبر نے اس کا حکم بھی دیا اب حکم بھی اسی کا دیا کرتے تھے عمل بھی یہ تھا کہ سجدے کے لیے جاتے ہوئے سجدے کے لیے اپنا سر زمین پر رکھنے سے پہلے سب سے پہلے کیا لگاتے زمین پر ہاتھ ہاتھوں کے بعد زمین پر گھٹنے لگاتے اور پھر اپنی کسانی مبارک وہ زمین پر لگاتے یہ امر سب دینے والے امام کا سنندار کچری ابود ابود اور دوسری کی حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح سرحد سے موجود ہے اور امام اللمبیہ اس کا حکم بھی دیتے آپ نے فرمایا اساد حکم فلا ب رخ کما یب رکل بئی رو فل یادا یدعی ہے قبل رک بات ہے امام المبیا کے مسلمانوں کم جب تم میں سے کوئی شکست سجدہ کرے پل یدا ہے فلاں یب رخ فلا یب کما یبرک وہ اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اعز سجادہ احاطہ یہ حکم ہے مدینے والے امام کا عمل آپ نے سنا کہ پیارے پیغمبر پہلے اپنے پہلے اپنے ہاتھ رکھتے گھٹنوں سے پہلے پھر گھٹنے رکھتے اور یہ حکم ہے امام المبیا کا ادا سجودہ جب تم میں سے کوئی سجا کرے فلاں یب رکا یب رکل ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہے فلاں یب رک بروکل وہ اٹھ کے بیٹھنے کی منے نہ بیٹھے پھر کیسے بیٹھے وائی ہے وزا یدعی ہے کبلا رخوا سہی ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹوں سے پہلے زمین پر لگائے یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے پیارے پیغمبر کا عمل بھی گھٹنوں سے پہلے ہاتھ کو لگانا پیارے پیغمبر کا حکم بھی گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو لگانا ہے زمین پر سجدہ کرنے کے لیے جاتے وقت اور پہلے بعض لوگ ان کا خیال ہے کہ نہیں جناب پہلے جو ہے نا پہلے وہ گھٹنے لگنے چاہیے بعد میں ہاتھ لگنے چاہیے اور بعد میں لگنا چاہیے سر دلیل اس کی کیا ہے کوئی صحیح حدیث دنیا میں احادیث کے ذخیرے کے اندر صحیح سند کے ساتھ کوئی دنیا میں حدیث ایسی نہیں جس کا وجود موجود ہو صحیح سند کے ساتھ جس کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ پیارے پیغمبر کا عمل ہو یا امام المبیا کا فرمان ہو آپ نے گھٹنے پہلے لگائے ہو ہاتھوں سے یا گھٹنے لگانے کا ہاتھوں سے پہلے حکم دیا ہو نہ عمل نہ حکم امام المبیا کا کچھ بھی دنیا کی کتابوں میں صحیح سند سے کوئی پیش نہیں کر سکتا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے جو بندہ ایک سند پیش کر دے آپ کے عمل کی یا مدینے والے امام کے فرمان کی کہ آپ نے عملی طور پر گھٹنے پہلے لگائے ہو ہاتھوں سے یا آپ نے حکم دیا ہو گھٹنے پہلے رکھنے کا ہاتھوں سے تو انشاءاللہ شاء الرحمان وہ بندہ جو ایسی ایک صحیح سند پیش کرے گا اس کو اپنا استاد تسلیم کر لوں گا انشاءاللہ شاء اس کا شکریہ ادا کروں گا اس کے لیے دعائیں کروں گا ساری زندگی اللہ سے کہ اللہ اس کے اس کے درجات کو بلند کر دے اس کے گناہوں کو معاف کر دے اس نے ہمیں علم سکھائے ایک سند پیش کر دے کوئی دنیا میں اللہ کے فضل سے ذمہ داری سے کہتا ہوں کوئی ایک سند بھی دنیا میں ایسی موجود نہیں ہے جو صحیح سند ہو اس کے باوجود دلیل جو عام طور پر سنی جاتی ہے جو میں نے سنی ہے بہت سے لوگوں سے وہ دلیل کیا ہوتی ہے کہتے ہیں دیکھو جی یہ فطری طریقہ ہے جب بندے نے سیدے میں جانا ہے تو سب سے نیچے کیا چیز آتی ہے پاؤں کے بعد گھٹنے تو پہلے گھٹنے لگنے چاہیے کیونکہ پہلے وہ آتے ہیں اور گھٹنوں کے بعد پھر ہاتھ آتے ہیں پھر ہاتھ لگنے چاہیے اور ہاتھ کے بعد کیا آتا ہے پھر سر آتا ہے پھر سر لگنا چاہیے عقل ہے نا دیکھو عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ زمین کے قریب ہے پہلے وہ زمین سے لگنی چاہیے میرے بھائی یہ بات یاد رکھنا دین اکل کا نام عقل کا نام دین نہیں ہے دین اکل سے نہیں بنتا اگر دین کی بنیاد اکل پر ہوتی عقل پر میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ مثال دی ہے آپ کو اگر دین کی بنیاد آکل پر ہوتی تو جب بندے کا مزو ٹوٹتے ہیں نا ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اب وضو ٹوٹا ہوا خارج ہونے سے جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے اس کو دھویا اس جگہ کو دھویا جاتا ہے دھویا کس کو جاتا ہے چہرے کو کلی کی جاتی ہے ناک میں پری ڈھالا جاتا ہے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں پو دھوئے جاتے ہیں بازو توئے جاتے ہیں بھائی کیا ہوا کون سی چیزیں جو چہرے پر آ کر چپٹ گئی کون سی چیزیں جو بازو کو لگ کر بازو گندے ہو گئے جس جگہ سے ہوا خارج ہوئی دھونا اس کو چڑھیے تھا عقل کا یہ تھا کہ گندی وہ جگہ ہوئی ہے اس کو دھویا جائے اور جا نماز پڑھی جائے لیکن عقل نہیں ہے دین دین عقل کی بنیاد پر نہیں بنتا میرے بھائیوں دین کی بنیاد اللہ کی بہی ہے ٹھیک ہے وہ جگہ نہیں دھوئی جائے گی لیکن چہرہ دھویا جائے گا کلی کی جائے گی وضو مکمل کیا جائے گا اس کو دھونے کے بغیر وضو کرے گا تو اس کی نماز قابل پھول ہوگی بھرنا اس کی نماز بڑھ اب عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ جگہ دھوئی جاتی لیکن اس کو کوئی نہیں دھوتا نہ کوئی دھونے کا حکم دیتا بندہ موزے پہنے ہوتے ہیں موزے چلتا ہے زمین پر گندی جگہ سے گزرتا ہے نہ پاک جگہ سے بھی گزر جاتا ہے جب وضو کرتا ہے تو اسلام میں موزوں پر جرابوں پر وضو کرنے وضو کے دوران مسا کرنے کی اجازت ہے سنت ہے متینے والے امام کی طریقہ ہے پیارے پیغمبر کا پیچھے ہم سن چکے ہیں وضو کے طریقے کے اندر تفصیل اس کی اب چاہیے تو یہ تھا کہ زمین کو گندی جگہ کو ٹچ کیا ہے پاؤں کے نیچے والے حصے نے مسا کہاں ہوتا عکل کا تقاضا ہے نیچے ہوتا لیکن نیچے ہوتا لیکن کوئی کرتا ہے پر کہاں مسا ہوتا ہے موجود کے اوپر والے حصے پر مسا ہوتا ہے نیچے کوئی نہیں کرتا نہ کرنے کی کوئی اجازت دیتا ہے نہ حکم دیتا ہے حالانکہ اکل کا تقاضا یہ تھا اکل یہ چاہتی تھی اکل کے یہ بات ہے کہ گندی چیز نیچے والی جگہ سے اٹچ ہوئی ہے نیچے والی جگہ پر مسا کیا جائے تاکہ پاک ہو جائے اگر دین کی بنیاد عقل پر پر پر سوچ ہوتی تو اوپر کی بجائے نیچے مسا کرنا ہوتا پھر ہوا خارج ہونے کے بعد وضو کرنے کی بجائے کیا کرنا ہوتا استنجا کرنا ہوتا لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہم نے عقل کو نہیں دیکھنا عقل چیز کو زیادہ قریب سمجھتی ہے ہم نے دیکھنا ہے کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنل کیا ہے مدینے والے امام کا ہمیں فرمان اور کائنات کے نبی کا حکم کیا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے اس کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیش ہے پیش نہیں کرنا اللہ اکبر عقل تو دور کی بات ہے آپ سنتے رہتے ہیں عقل تو دور کی بات ہے میری عقل سے میری عقل سے آپ کی عقل سے دنیا کی ہر شرط کی عقل سے اللہ کی قسم پیارے پیغمبر کے صحابہ کی عقل زیادہ بہتر خلاف راشدین کی عقل ہماری عقلوں سے کروڑ گنا زیادہ اعلیٰ تھی اولا تھی بہتر تھی اور ان کی عقل سے ان کی عقل سے ان کا عمل ان کا, ان کا فرمان وہ زیادہ اہمیت کا حامل تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے مسئلہ بتایا تو مسئلہ پوچھنے والے شخص نے کہا بھی تم یہ مسئلہ بتاتے ہو ابو بکرو عمر سے تو میں نے یہ سنا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں غصے میں آ گئے کہنے لگے اکولولا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ کے بندے محمد پڑھنے والے میں تجھے یہ بات سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور تم اللہ کے نبی کے مقابلے, کے با... مقابلے میں پیارے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں ابو بکر عمر کی بات پیش کرتے ہو مجھے خطرہ ہے کہ آسمانوں سے تم پر پتھروں کی بارش نہ نادر کر دی جائے تم ابو بکر عمر کی بات کو رسم اللہ, اللہ علیہ وسلم کے بات کے مقابلے میں کرا دیتے جب ابو آبو بکروا کی بات وہ امام الانبیاء کے فرمان کے مقابلے میں تیار تو کسی کسی مولوی کی کسی پیر کی کسی امام کی عقل وہ کیسے پیارے پیغمبر کے عمل اور پیارے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں آ کر کیسے ترجیحات سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو ان عقلی دلیلوں کو ان عقلی وہ چیزوں کو لے کر وہ دین بنائے پھرتے ہیں دید سمجھے پھرتے ہیں میرے بھائی سلو کمار امام المیا کے اس فرمان کو اپنانے کا نام دین ہے اس طرح نماز پڑھنی دین ہے جس طرح محمد الرسول نے پڑھی ہے ہماری عقل میں آئے عقل میں نہ آئے ہم نے محمد الرسول کے پیچھے چلنا عقل سے نہیں دین بنتا تو پیارے پیغمبر کا حکم بھی امام الانبیاء کا عمل بھی کیا ہے بل یدا یدعی ہے قبلہ رک بات ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے اور رکھتے تھے پیارے پیغمبر سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھتے تھے بعد میں گھٹنے رکھتے تھے اور آپ نے سپیشل طور پر کہا کہ فلا یب کما یب رخ اس طرح نہ بیٹھے جس طرح تم میں سے کوئی اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اس کی وضاحت بھی اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان سے کر دی کہ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے اونٹ ایسے بیٹھتا ہے وہ اپنے گھٹنے پہلے لگاتا ہے تم نے اپنے گھٹنے پہلے نہیں لگانے تم نے اپنے ہاتھ پہلے لگانے اب کئی لوگ وہ یہ مسئلہ پتا کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں امام صاحب کے مقلد ہیں اور فلاں امام صاحب کی دو فقہ کے اندر یہ گھٹنے لگانے کا ہی حکم ہے پہلے وہاں تو ہاتھ لگانے کا حکم ہی نہیں اس لیے یہ پیارے پیغمبر کا عمل ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی حدیث یہ امام المبیا کا فرمان ٹھیک ہے کہ صحیح ہوگی یہ حدیث کے پہلے ہاتھ لگانے چاہیے عمل بھی ہے حکم بھی ہے لیکن ہم اپنے امام کی بات کو کیسے چھوڑ دیں وہ کچھ جاہل تھے کیا ان کو پتا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا تم ان سے بڑے عالم آ ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام مالک سے امام شافعی سے امام احمد بن برحمل سے تم بڑے علم والے آ ہو وہ نہیں عالم تھے میرے بھائیوں عالم تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے ہم سے بڑے عالم تھے میں اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہا اللہ کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں مجھ سے بڑے عالم تھے امام ابو حنیفہ میں تو ان کے علم کے مقابلے میں شاید کچھ بھی علم نہ رکھتا ہوں کوئی چیز بھی نہیں ہوں ان کے مقابلے میں لیکن اللہ اکبر وہ انسان تھے وہ اللہ کے نبی نہیں تھے ان سے غلطی ہو سکتی تھی ان سے غلطی ہو سکتی تھی وہ نبی نہیں تھے نبی ہوتا ہیں جس سے غلطی نہ ہو سکے جو غلطی سے محفوظ ہو باقی ہر شخص سے غلطی ہو سکتی انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر میری بات محمد الرسول کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا پیارے پیغمبر کی بات کو نہیں تھوڑنا جہاں سے جہاں سے تمہیں کتاب و سنت کے اندر سے جو مسئلہ ملے وہ لینا ہے میری بات کو نہیں لینا میں <سؤال> ہمیشہ آپ کو سناتا ہوں یہ ان کا قول اور یہی ان کی تربیت تھی مامی ابو حلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسم اللہ کی یہی تربیت تھی ان کی اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ان کی یہی تربیت تھی میں نے کئی مرتبہ دلیل دی ہے بھائیوں کو یاد <سؤال> ہونی چاہیے سب بھائیوں کو یہ دلیل کہ ان کے سب سے بڑے شاگرد ابو یوسف امام ابو یوسف یعقوب اور محمد حسن شہبانی اور امام ظفر یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں منیت المسلی کدوری سے لے کر ہدایا اولین در مختار یہ عالمگیری ساری کتابوں کے اندر ان تین شاگردوں کا سب سے زیادہ نام امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا آتا ہے سب سے زیادہ نام ان کا آتا ہے اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں دو تہائی دو بٹا تین مسائل میں دو بٹا تین مسائل میں, تین مسائل میں ان شاگردان رشید نے اپنے استاد محترم کے فتوے کے خلاف فتوا دیا اپنے استاد کے مسئلے کے خلاف مسئلہ بتایا اپنے استاد کے مسئلے کے خلاف عمل کیا کنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے محترم شاگردوں نے کیا انہوں نے اپنے استاد کی توہین کی کیا وہ اپنے استاد کے استاد تھے کیا ان کی نظروں میں اپنے استاد کی قدر نہیں تھی کی؟ کیا وہ اپنے آپ کو اپنے استاد محترم سے بڑا عالم اور بڑا فکیر اور بڑا محدث سمجھتے تھے کیوں چھوڑی بات اپنے امام کی اپنے استاد محترم کی کیوں چھوڑ کر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کیوں فترا دیا کیوں عمل کیا انہیں ان کے استاد نے سمجھایا یہ تھا کہ میری بات نہیں ماننی حدیث کے مقابلے میں حدیث کو مان لینا میری بات کو میرے عمل کو میرے طریقے کو چھوڑ دینا انہوں نے وہی کام کیے آج اگر ہم اس کام کی دعوت دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم ہم آئمہ کے استاد نہیں آئمہ کی توہین کرنے کے قائل نہیں اللہ کی قسم آئیمہ عربہ کی عزت احترام ہم بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ان کی جو بات اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں آ جائے وہ بات نہ نہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہے نہ ان آئموں کی طرف سے اجازت ہے کہ اس بات کو مانا جائے ضروری پیارے پیغمبر کا عمل امام الانبیاء کا فرمان یہی ہے بل یزا ہے قبل ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے اب پتہ اپنے امام صاحب کی بات کو ٹھیک کرنے کے لیے ان احادیث سے جان چھڑانے کے لیے ان احادیث کو سائڈ پہ کرنے کے لیے اب کیا کرتے کہتے،, کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ حدیث ہے لیکن اس حدیث میں نا راوی کو غلطی لگ گئی حدیث اس طرح تھی حدیث اس طرح تھی وزا رخبہ کئی ہے قبلا یدعی ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے لگائے اللہ کے نبی نے ایسے حکم دیا تھا اور راوی بےچارے کو صحابی کو غلطی لگ گئی ہے وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے لگائے حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے لگائے اچھا بھائی یہ غلطی لگ گئی صحابی کو <سلام> اس صحابی کو غلطی لگنے کی دلیل کیا ہے دنیا میں <سلام> وہ اللہ کے نبی کا شاگرد پیارے پیغمبر کے عمل کو دیکھنے والا امام المبیا کی زبان سے پیارے پیغمبر کے حکم کو سننے والا ان کو تو غلطی لگ گئی اور یہ یہ کئی سدیاں بعد دنیا میں پیدا ہو کر یہ مسئلہ کھڑا کرنے والے ان کو اللہ کے نبی کا طریقہ پتا چل گیا وہ اتنے پیارے پیغمبر کے صحابہ نماز کو پیار کرنے والے تھے کے بنے رہے صحابہ. فرمان بیان کرنے میں تو غلطی لگ گئی پیارے پیغمبر کا عمل بیان کرنے میں بھی غلطی لگ کو امام صاحب کو غلطی نہیں لگ سکتی ابو بکرو عمر عثمان و علی طلح و زبیر سعد و سعید بن مالک ابن عباس براب بن نازم ابو حرا یہ سارے غلط ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ غلط نہیں ہو سکتا یہ انصاف ہے میرے بھائیوں قسم ہے اللہ کی یہ انصاف کا قتل ہے یہ انصاف کا خون ہے یہ ظلم ہے یہ نا انصافی ہے یہ محمد رسول وسلم کی حدیث کے ساتھ ظلم اچھا کہتے ہیں نہیں ہم دلیل دیتے ہیں اس کی بھائی کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہتے ہیں اونٹ کے جو ہوتے ہیں نا اونٹ کے جو گٹنے ہوتے ہیں اونٹ پہلے اپنے گٹنے لگاتا ہے اونٹ پہلے اپنے ہاتھ لگاتا ہے وہ اگلے کہتے ہیں جو اگلے ٹانگے ہوتی ہے نا اونٹ کی یہ ہاتھ ہوتے ہیں اور پہلے اونٹ اپنے اگلے اگلی ٹانگے اگلے گٹنے لگاتا ہے اگلے ہاتھ لگاتا ہے اور بعد میں وہ پچھلی ٹانگے لگاتا है دلیل کہ اللہ کے نبی نے کہا اونٹ کی طرح نہ بیچو اونٹ پہلے اگلی ٹانگے لگاتا ہے بعد میں, میں پچھلے گوڈے لگاتا ہے اس سے پتا چلا चला. کہ بندے کو پہلے चला. پہلے جو ہے نا کیا لگانا چاہیے گھٹنے لگانے چاہیے بعد میں ہاتھ لگانے چاہیے عزیز بھائیوں اصل میں اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چاہے اونٹ کے گھٹنے وہ اگلی ٹانگوں میں مان لو چاہے پچھلی ٹانگوں میں مان لو فرق کوئی نہیں پڑتا یہ مسئلہ یہ جھگڑے کا باعث ہے ہی نہیں ویسے عام کتابوں میں لسان العرب عرب ابن منظور الافریقی کی دنیا میں لغت کی بڑی موت ترین کتاب ہے بڑی بڑی دنیا کی لغت کی کتابوں میں سے ایک ہے لسان العرب امام ابن منظور علی کی کتاب اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے امام تہاوی حنفی بہت بڑے عالم ہنفی گزرے ہیں امام تہاوی ان کی کتاب مشکل الآار میں بھی لکھا ہوا ہے امام تہاوی رحمت اللہ علیہ اس حنفی بزرگ کی کتاب شرح معامل آثار کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو چار ٹانگوں والے جانور ہوتے ہیں ان کے ان کے جو ہاتھ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ ان کے ہاتھ وہ ان کی اگلی ٹانگوں کے اندر ہوتے ہیں ساری لغت کی کتابوں میں بھی یہ ابن منظور افریقی کی لسان العرب کا بھی حوالہ دیا میں نے حنفی بزرگ امام عالم امام تہاوی کی دو کتابوں کا حوالہ دیا سب میں لکھا ہوا ہے چلو ہم اس کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں یہ لغت بھی غلط امام تہاری بھی غلط سب غلط گٹھنے آگے مان لو یا پیچھے مان لو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا امام المبیا نے جیسے منع کیا ہے گھٹنے آگے ہوں یا پیچھے ہوں اونٹ کے اونٹ کی طرح سجدہ کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا اونٹ کیا کیسے سجدہ کیسے, کیسے بیٹھتا ہے اونٹ کیسے بیٹھتا ہے اونٹ اپنی دو ٹانگے جب دو گٹنے لگاتا ہے نا پچھلی ٹانگیں اس کی کیا ہوتی ہیں بالکل سیدھی کھڑی ہوتی ان کے اندر کوئی لچک لچک نہیں آئی ہوتی میں پہلے ہاتھ رکھوں اور ٹانگوں کے اندر لچک نہ آنے دوسرا برابر ٹانگیں اپنی طرح ٹانگیں اور اس طرح ہاتھ کے اندر خم ڈالنا شروع کروں یہ ہے اٹھ کے بیٹھنے کی طرح جس اللہ کے نبی نے منا کی اور جب ٹانگوں کے اندر خم آ جاتا ہے سجدہ کرتے وقت سعیدے کے لیے گرتے وقت ٹانگیں کے اندر خم آ گیا اچھا بلا اور ٹانگیں وہ خم کے ساتھ بالکل ٹیری ہو چکی ہیں مڑ چکی ہیں اور پھر ہاتھ لگ رہے ہیں اون کی طرح بیٹھا ہے بندہ اون کی طرح تو بیٹھا ہی نہیں اونٹ کی طرح بیٹھنے کی یہ تھی کہ ٹانگوں میں خم لانے کے بغیر ڈرگ ہاتھ لگانے زمین پر ٹانگوں میں ذرا بھی گھٹنوں میں خم نہ آئے یہ منع ہے یہ جائز نہیں ہے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتا ہے اور اس حدیث کے اندر نہ کوئی کلب ہوا ہے نہ کوئی صحابی کو غلطی لگی ہے نہ کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی حدیث کے اندر تعارض تضاد ہے کچھ بھی نہیں بالکل حدیث ہے محمد الرسول اللہ کی کہ اونٹ جیسے بیٹھتا ہے بہتری بیٹھنا پہلے کیا لگانا ہے تم نے ہاتھ لگانا ہے اور بعد میں لگانا ہے اچھا ہاتھ لگا لیے گھٹنے لگا دیے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے پیشانی کو زمین پر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بسا اوقات اپنے کندھوں کے برابر رکھتے سجدے میں کندھے کے برابر رکھتے سجدے میں اور بسا اوکات اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھتے سجدے میں دونوں طرح ٹھیک ہے دونوں طرح بسا اوقات یہ عمل کر لیتے یہاں پر سجدے کے دوران ہاتھ کہاں پر ہوتے کندھوں کے برابر کہاں پر ہاتھ ہوتے جہاں سجدے میں آپ کے کندھے ہیں نا بالکل ہاتھ کندھوں کے نیچے کندھوں کے برابر ہوتے امام الانبیاء کے اور بساؤ کات ہاتھ کہاں ہوتے یہ کانوں کے برابر ادھر ایسے, ایسے ہوتے ہاتھ سجدے میں یہاں کانوں کے برابر ہوتے بسا اوکات ادھر کندھوں کے برابر ہوتے اچھا یہ ہاتھ دو طرح اور اپنے, اپنے یہ ہاتھوں کی, ہاتھوں کی یہ جو ہے نا کمیاں ان کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے اگر اکیلے ہوتے یا امام ہوتے تو دور رکھتے جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا امام ہو تو دائیں بائیں چونکہ جگہ خالی ہوتی ہے کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوتی اس وقت بندہ دور رکھے گا اتنا دور رکھتے مدینے والے امام کہ اگر کوئی بکری کا بچہ ان بازو کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو سیاح کیسے گزر جاتے امام کے کے اس اس عمل کو پیارے پیغمبر کے صحابہ انداز سے بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر اتنی اتنے بازو کھلے ہوتے تھے آپ کے پہلوؤں سے دور ہوتے تھے سجدے میں آپ کا یہ بغل کا نیچے والی سفیدی یہ بھی نظر آ رہی ہوتی آپ کے پیچھے سے نماز پڑھنے والا جو پیچھے نماز کس کو دیکھ رہا ہے محمد البیا کی نماز کو اس کو پیارے پیغمبر کی یہ بغلوں کی سویدی اتنے بازو کھلے ہوئے ہوتے یہ جی سفیدی نظر آ رہی ہوتی اتنا دور رکھتے اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کانا یو وجہ نہبلا اپنی انگلیوں کو قبلے کی طرف بالکل سیدھا رکھتے قبلے کی طرف وہ کانا اور پیارے پیغمبر ان انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتے تھے ملا لیتے تھے ایسے نہیں رکھنا اور ایسے بھی نہیں رکھنا کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں انگلیوں کو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے یہ جوڑ کر قبلے کی طرف متوجہ ہونی چاہیے انگلیاں انگلیاں جڑی ہوئی ہاتھ کی پوری ہتھیلی انگلیوں کا نیچے والا حصہ وہ زمین پر مضبوطی سے لگا ہوا سر اور نا مضبوطی تھے قوت کے ساتھ زمین پر لگا ہوا ماتھے پر ناک پر سر کا اور گردن کا پڑا ہوا اس طرح پیارے پیغمبر گھٹنے مضبوطی سے لگے ہوئے اور آپ کی دونوں پاؤں کی انگلیوں کا نچلا حصہ انگلیاں بھی پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوتی پاؤں گڑے ہوئے ہوتے بالکل اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوتی یہ, یہ کیفیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی تھی پھر ذرا یاد کر لینا اس کو ہاتھوں کو سجدے میں اپنے کندھوں کے برابر رکھ لو یا کانوں کی لو کے برابر رکھ لو اور ہاتھوں کی انگلیوں کو بالکل سیدھا قبل کی طرح متوجہ کر دو ہاتھوں کی انگلیوں میں فاصلہ خلل نہیں ہونا چاہیے ہاتھوں کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جڑی ہوئی ہونی چاہیے ایک دوسری کے ساتھ اپنے بازو کوہنیاں دونوں پہلوؤں سے دور ہونی چاہیے اور یہ کوہنیاں رانوں سے بھی دور ہونی چاہیے کئی لوگ کیا کرتے ہیں کوہنیوں کو رانوں کے اوپر رکھ لیتے ہیں ایسے سجدے میں یہ ران کے ساتھ بھی نہیں لگی ہونی چاہیے یہ پہلو کے ساتھ بھی نہیں لگے پہلو سے بھی دور ران سے بھی دور اور یہ اپنا ماتھا ناک دونوں ہاتھ دونوں گٹنے اور دونوں پو کی انگلوں کا نچلا حصہ وہ مضبوطی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ یہ نہیں کہ وہ تھوڑا سا ٹیک ہو رہا ہے زمین سے بس یہ سجا نہیں ہے امام اولمبیا کا کانا یومکین جب آتا ہوں وہ دہی ہے پیارے پیغمبر اپنی پیشانی کو چہرے کو ناک کو ہاتھوں کو گٹنوں کو سب کو مضبوطی کے ساتھ زمین پر چمٹا کے رکھتے تھے رہے مضبوطی سے رکھنا ہے صرف ٹچ نہیں کرنی رہی ہے جگہ کہ بندہ ہوا میں محلب ہو فضا میں اور تھوڑا تھوڑا معمولی سا ٹچ کر دے اپنے جسم کے آزاد کو زمین کے ساتھ تو سیدھا ہو گیا یہ امام الانبیاء کا سیدھا نہیں ہوگا اگر امام المبیا کے سجدے جیسا سجدہ پیارے پیغمبر کی نماز جیسی نماز چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں مضبوطی کے ساتھ ماتھے کو بھی ناک کو بھی ہاتھوں کو بھی گھٹنوں کو بھی پاؤں کی انگلیوں کو بھی مضبوطی سے لگانا ہے زمین اور پاؤں پاؤں بالکل کھڑے ہوئے ہوں اور پاؤں کی ایڑیاں جڑی ہوئی ہونی چاہیے پاؤں کی ایڑیاں سجدے میں کیا ہونی چاہیے جڑی ہوئی ہونی چاہیے صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے اور امام بے غیرتی دی, بے حیائی دی, بے دینی دی صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے اور امام حاکم رحمت اللہ کی مستدرت کے اندر بھی حدیث ہے ہماری ماں امل مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں میں نے اللہ کے نبی کو بستر سے گم پایا روشنیاں نہیں ہوتی تھی بتیاں نہیں ہوتی تھی تو میں نے سمجھا کہ رات پیارے پیغمبر کہاں چلے گئے میں نے ٹٹولنا شروع کر دیا اندھیرے میں تو میرے ہاتھ مدینے والے امام کے پاؤں پر لگے آپ سجدے میں تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہ انی آؤ دو رضا کا من سخت کا و بآفات کا من اقوبت کا و بے کا من کا لا ارسی صنا ان علی کا علئی کاما سنئیتا اللہ نفسے کا کہتی ہیں یہ دعا پیارے پیغمبر پڑھ رہے تھے اور امام الانبیاء کی سجدے میں دونوں ایڑیاں پیچھے سے جڑی ہوئی تھی Osionfish. دونوں ایڈیاں جڑی ہوئی لوگوں نے مسئلہ بنایا ہوا کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہتے ہیں بندے نے تقبیر تحریمہ جب کہا تھا نا تقبیر تحریمہ کہہ کر جب اس نے نماز کے اندر داخل ہوا شروع ہوا نماز میں تو جہاں اس کے یہ انگوٹھا تھا نا پو انگوٹھا یہ سلام تک انگوٹھا وہاں سے ہلنا ہلنا نہیں چاہیے اگر ہل گیا تو نماز گئی نماز برباد ہو گئی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے یہ فتوے, فتوے بھی میں نے کئی مسیطوں میں لگے ہوئے فتوے پڑے, پڑے،, پڑے، کہتے انگوٹھا اپنی جگہ سے ہل گیا نا جہاں کھڑے کر کے انگوٹھا رکھ کے تم نے اللہ وقبر کہو کی تھی اگر انگوٹھا ہل گیا تو نماز برباد ہو گئی میرے بھائی اور نہ تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ پیارے اس کی بھی سند موجود نہیں کہ امام ابو ہنیسا نے یہ فتوا دیا ہو رحمۃ اللہ علیہ جس چیز سے نماز نہیں ہوتی جس چیز سے نماز برباد ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے ان چیزوں کو نہیں بیان کیا جاتا نہ بیان کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے اور جو چیزیں سرے سے اسلام کے اندر سنت کے اندر حدیث کے اندر پیارے پیغمبر کے طریقے میں ہے ہی نہیں وہ اپنے پاس سے محمد رسول اللہ کا طریقہ بنا کر لوگوں کو سنایا جاتا ہے اور ہم کیونکہ ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے ہم پڑھتے نہیں ہیں پیارے پیغمبر کی سیرت کو امام المبیا کے عمل کو پیارے پیغمبر کے طریقے کو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس لیے ہر شرط کی بات ہمارے اندر آسانی سے چل جاتی ہے ہم ہر ایک ہی بات کو قبول کر کے بیٹھ جاتے کبھی <سؤال> کسی سے دلیل پوچھنے کی ہم نے ہمت اور جرت ہی نہیں کی کہ مولوی صاحب جو بات کہہ رہے ہو اس بات کا ثبوت اس بات کا پروف اس بات کا حوالہ دنیا کی کس کتاب میں کون سی سمجھ ہے اس کی کبھی نہیں پوچھی جب ہم پوچھتے نہیں تو ہر جو, جو کسی کے منہ میں آتا ہے وہ کیا کر جاتا ہے دیر بنا کر اس کو ہمارے معاشروں میں چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جب ہم چھان پھٹک کر کے لیں گے نا کسی بات کو تو یہ مولویوں کی اللہ کی قسم میں ضرورت نہیں ہوگی وہ کچی بات کوئی اپنے پاس سے بات بنا کر اسلام کے نام سے وہ ہمارے اندر رائج کر دے کسی کی ضرورت نہیں رہے گی اس کو پتا ہوگا میں پکڑا جاؤں گا میری خیانت کھل جائے گی میرا جھوٹ پکڑا جائے گا جب اس کو پتا ہے کسی نے پوچھنا ہی نہیں کسی کو احساس ہی نہیں کسی کو اہمیت ہی, ہی نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں جو وہ سن رہے ہیں اس کی قدر ہی نہیں ان کے دلوں میں وہ جیسا آئے لون آئے مرچ آئے ہر شاید ہر شاہی ٹھیک ہے وہ, وہ سانپ آ جائے وہ لکڑی آ جائے ہاتھ میں ہر ہی ٹھیک ہے جب یہ چل جا رہے ہیں ہر ہی چل جا رہی ہے تو پھر مولوی کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ آپ کو صحیح صحیح بات لا کر پیش کرے یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا امت مسلمہ کا اللہ کی قسم بہت بڑا المیا ہے ہم بندے کو تو دیکھتے ہیں کہ بندہ کون ہے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے اس کی بات کی کوئی ثبوت کوئی سبوت کوئی اس کے پاس ہے یا نہیں ہے کوئی کتنا بڑا انسان ہو کتنا بڑا انسان کتنا معروف کتنا شہرت والا انسان ہو اگر اس کی بات بغیر دلیل کے ہے تو اللہ کی قسم ایک ٹکے کی بات نہیں ہے, اس کی. کی بات نہیں ہے اس کی. اور ایک بندہ معمولی سا ہے عام سا ہے بےچارا سیدھا سا غریب سا مسکین سا فقیر سا. بات کرتا ہے پیارے پیغمبر کے فرمان کو پیش کرتا ہے ساتھ. اس کی بات کروڑ گنا اس, اس چودھری کی بات سے کروڑ گنا زیادہ قیمتی اور بدلی ہے بات اس کی اس کے پاس ثبوت ہے دلیل ہے سند ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں اپنے خیال، اپنی اپنی سوچ، فکر کے سوا اس لیے میرے بھائیو سجدہ محمد اللہ کا یہ میں نے جتنی چیزیں بیان کی ہیں نا ایک ایک عمل پر پیارے پیغمبر کی حدیث میرے پاس موجود ہے اللہ کے فضل سے ایک سے زیادہ حدیثیں سنا سکتا ہوں وقت نہیں ورنہ وہ ساری حدیثیں ایک ایک کر کے میں آپ کو سناتا اگر وہ حدیثیں سنانا شروع کر دیتا یہ یہ سجدے کا پورا طریقہ بھی پورا نہیں ہونا اس لیے میں نے اختصار کی وجہ سے ان کو چھوڑ دی تو پیارے پیغمبر کا نماز میں سجدے کا طریقہ پھر اس کو یاد کر لو میرے بھائیو اچھی طرح سمجھ لو کہ اپنے سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر ہاتھ لگانے ہیں پھر اپنے گھٹنے لگانے ہیں اور اپنی پیشانی اپنا ناک دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی جو انگلوں کا پیچھے والا حصہ پب کا آگے والا حصہ وہ زمین کے ساتھ لگا ہونا چاہیے پاؤں گڑے ہونے چاہیے گڑے ہونے چاہیے جس طرح کلّہ زمین پر گڑا ہوتا ہے اور انگلیاں پاؤں کی وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے ہاتھوں کی انگلیاں وہ آپس میں جڑی ہونی چاہیے ہاتھ کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر پڑے ہونے چاہیے اپنے بازو کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھیں اپنے گھٹنوں سے دور رکھیں اپنے پیٹ کو اپنے اپنی رانوں سے دور رکھیں مرد کے لیے بھی یہی حکم اور اسلام میں عورت کے لیے بھی یہی حکم پیارے پیغمبر نے حیوان کے درندے کے ہاتھ بچھانے کی طرح نماز میں سجدے میں ہاتھ بچھانے سے منع کی وہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ یہ پورا ہاتھ یہ کوڑی سمیت اس طرح زمین پر لگا دے سیدا کرتے یہ کوڑی تک پورا ہاتھ زمین کے اوپر لگا ہوا ہے ہاتھ بھی لگا ہوا ہے کوڑی بھی لگی ہوئی ہے یہ پورا کوڑی تک بازو لگا ہوا ہے یہ سو میں کتے کے بیٹھنے کی طرح پیارے پیغمبر نے کہا بعد میں درندے کی بیٹھنے کی طرح کہا آپ نے برما اس طرح درندے کے کتے کے بیٹھنے کی طرح سیدے کی حرف میں اس طرح نہ رکھوا نہ اس طرح ہاتھ رکھنا ہے نہ گٹنے پر رکھنا ہے نہ یہ بالکل اپنے پہلوؤں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے پہلوؤں سے دور رکھنا ہے اپنے پیٹ کو اپنی ران سے جدا رکھنا ہے ران کو الگ رکھنا ہے سجدے میں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رکھنا ہے زمین سے یہ ہاتھ زمین پر لگے ہوں لیکن کولیاں کیا ہوئی ہوں بازو کیا ہوئے ہوئے ہوں اٹھے ہوئے ہوں زمین سے یہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے نہیں ہونی چاہیے اس طرح سجدہ ہوگا تو ان اللہ الرحمان ہمارا سجدہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا سجدہ بنے گا پھر ہماری نماز اللہ سے ہم توقع اور امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کو کوئی وزن بنے گا اس کی کو کوئی قیمت بنے گی پھر ہماری وہ نماز ہم اللہ سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں برائیوں سے روکے گی ہمیں بے حیائیوں سے روکے گی ہمیں گناہوں سے بچائے گی ہمارے لیے وہ, وہ سب سے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا تقرب کا ذریعہ سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے تقرب کا وہ نماز تب ہمارے لیے بن جائے گی جب اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہماری نماز ہو اب یہ سجدہ کتنی دیر کرنا ہے سجدے میں کیا پڑھنا ہے پیارے پیغمبر کیا پڑھتے تھے پھر سجدے سے اٹھ کر کیا کرنا ہے ان اللہ الرحمان یہ اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن اس کی تفصیل سنائیں گے اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغفر و نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك اشہد ان محمد رسول عزیز بھائیو پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے تھوڑی سی بات کی تھی اور اب اس وقت ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہی یہ امریکہ کا پاس کردہ کیری لوگر بل وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے ذرائع اس پر گفتگو کر رہے ہیں نشر کر رہے ہیں ہر طرف اس کا چرچا ہے میرے بھائیوں حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے یہ پیپل پارٹی کے حکمران یہ زر زرداری زرداری اور اس کے اشی ہاشیا نشین یہ سب کے سب ان کا سب سے بڑا ایجنڈا سب سے بڑا ایجنڈا اپنا اقتدار سب سے بڑا ایجنڈا این آر او کا تحفظ اس این آر او کے تحفظ کے لیے اپنے اس زائل ہونے والے اقتدار کو بچانے کے لیے ان کے مد نظر پاکستان کی قومی مفاد نہیں ہے پاکستان کا قومی مفاد نہیں ان, کا, ان, کا, ان کی غرض پاکستان کی قومی سلامتی نہیں ہے ان کا سب سے بڑا مشن سب سے بڑا ایجنڈا وہ قومی نہیں اپنا ذاتی ایجنڈا ہے زاتی. اپنی ذات تک جاتک نہ دین تک نہ پاکستان کی آرمی تک نہ پاکستان کے دوسرے اداروں تک صرف یہ زرداری کی ذات اور زرداری کے چمچے پرشے، ان کی زاد تک اس حکومت کا ایجنڈا اس کے گرد گھوم رہا ہے ان کو نہ ملک, سے، ملک کے مفاد سے غرض ہے کوئی نہ ان کو, ان کو پاکستان کی عوام کے مفاد سے غرض ہے نہ ان کے دین سے بھی غرض ہے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس باطل گندے ظلم پر مبنی اس حرام خوری کے دفاع کرنے والے اس امریکہ کے قانون کے تحفظ کے لیے وہ امریکہ کو اپنی سلامتی اپنی خود مختاری اپنی سالمیت ہر کچھ وہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں تیار بالکل تیار بیٹھے اتنے تیار ہیں کہ وہ اپنی سلامتی کو خود مختاری کو اپنی غیرت کو اپنی عزت کو،, کو سب کچھ کو سب کچھ کو نیلام کر کے کیا, لے رہے؟, کیا لے, رہے؟ کے ٹکڑے لے رہے دالروں کے چند ٹکڑے لے رہے دالروں کے چند ٹکڑے اللہ کی قسم ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے وہ ملک پاکستان جس ملک کے پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے تاجر جن کے پاس کتنے بڑے بڑے تاجر ہیں پاکستان میں جن کے پاس کروڑوں کروڑوں نہیں اللہ کی کس ایسے آپ کو ملیں گے اربوں ڈالروں کے مالک اربوں ڈالروں کے مالک ہیں جو پاکستان کے تاجر بے شمار تاجر اربوں ڈالروں کے مالک ہیں پاکستان کے سابقہ فوجی جرنیل اربوں ڈالروں کے مالک ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں اربوں ڈالروں کے مالک پاکستان کے غیر ملکوں میں رہنے والے پاکستانی خوشحال اللہ کی قسم اربوں ڈالروں کے مالک یہ آپ کا درداری دو ارب ڈالروں کا مالک جو دنیا کے مختلف بینکوں کے اندر اس کا دو ارب ڈالر دو ارب ڈالر پڑا ہوا ہے دنیا کے بڑے بڑے یہودی بڑے بڑے سرخکار یہودی بڑی بڑی تجارت کرنے والے یہودی اس زرداری کے دوست ہیں یہ پاکستان کے خرچے پر پاکستان کی عوام کے خرچے پر امریکہ جا کر اپنی تجارتیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا اپنے دو ارب ڈالروں کو اور زیادہ کام میں لانا اس کے منصوبے بناتا ہے جا کر سپیشل پاکستان کے کروڑوں کروڑوں روپے صرف اس کے کاروبار اس کے ذاتی کاروبار کے لیے صرف ہو رہے ہیں ذاتی کاروبار کے لیے اگر اس کا اور آپ کے نواز شریف کا یہ کروڑوں ڈالر باہر سے ادھر آ جائے نا اس کے دو ارب ڈالر نواز شریف کے کروڑوں ڈالر آ جائیں تو اللہ کی قسم یہ امریکہ کی یہ ڈیڑھ یہ ڈیڑھ ارب ڈالر کی بھیگ یہ ڈیڑھ کروڑ ڈالر کی بھیگ شرم شرم آنی چاہیے بغیر ایسی قوم جن کے پاس بے پناہ دولت ہے بے پناہ مال ہے یہ چند ڈالروں کے لیے اپنی خود مختاری کو سالمیت کو اپنی عزت کو اپنی خیرت کو اپنی, اپنی حمیت کو سب کچھ کو یہ بدکار بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے وہ <تصح> تو پاک پاک پاکستان کی آرمی نے سٹینڈ لیا ہے نواز شریف گونگا شیطان بن کے تماشا دیکھ رہا ہے وہ اپنی باری کا منتظر ہے اس کو بھی نہ ملک کی نہ اس کو ملک کا مفاد مقدم, مقدم, مقدم نواز شریف کو ملک کا مفاد نہیں مقدم, مقدم, مقدم وہ بھی قومی مفاد کریے یہ گونگا سانپ شیطان چپ چھپ کر نہیں بیٹھا ہوا وہ بھی اپنی باری کا منتظر ہے کہ اگر میں بولا اس اگر بول کے خلاف تو امریکہ کے وہ حکومت دینے والے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے میری باری شاید نہ آئے شاید فوج فوج وہ باری لے جائے تو میں پھر کہاں سے لوں گا میں کہاں کا وزیر اعظم بنوں گا پھر وہ اس لیے چپ ساد کر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں پاکستان کی سالمیت کا سودا ہو رہا ہے پاکستان کی خود مختاری کا سودا ہو رہا ہے پاکستان کی خیرت کو بیچا جا رہا ہے پاکستان کو اللہ کی قدم فروخت کرنے کے وہ منصوبے بنے ہوئے ہیں اور یہ سارے حکمران بیچنے میں مصروف اور یہ اپنی باری کے انتظار میں یہ حکمران یہ جو ہے اپنے بنے ہوئے ہزب اختلاف یہ اپنی باری کے انتظار میں چپ ساتھ کر گونگے شتان بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھے ان کا ایجنڈا بھی اپنا ذاتی ایجنڈا قومی نہیں یہ نون لیگ کا ایجنڈا بھی اپنا ذاتی ایجنڈا ہے ان کا بھی قومی ایجنڈا نہیں ہے جس وجہ سے وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں یہ ایسا ایشو ہے ایسے ایشو کے صورت میں مسلمان قوم کو جس طرح خاص میدان میں آئی ہے سب سے پہلے ان ہزرے اقتدار کے لوگوں کو میدان میں آنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی سالمیت کو نہیں بکنے دیں گے پاکستان کی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے پاکستان کو اس سب سے بڑے دوست نما دشمن کے ہاتھوں گروی گروی نہیں رکھنے دیں گے ہم آنا چاہیے تھے ان کو میدان میں جمہوریت کا یہی مطلب ہے نا اسی لیے ووٹ مانگے تھے انہوں نے نے ووٹ تھے آپ نواز شریف کو گونگا گا بن کر تماشا دیکھنے کے لیے ووٹ دیے تھے ان کو کیوں نہیں آتے میدان میں کیوں ان ظالموں ان بھیڑیوں ان درندوں ان غیرتوں کے سوتے کرنے والے پر کو داؤ پر لگانے والے ان کے ہاتھوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا کیوں نہیں اٹھا کر ان کو ایوانوں سے ان کتوں کے پاس کیوں نہیں بھیجا جاتا ان کو نکال کر یہاں سے میرے بھائیوں یاد رکھنا اس بات کو میں نے پہلے بھی پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا یہ بات امریکہ جو اس نے پانچ شرطیں رکھی ہیں نا یہ ڈالر دینے کی ایک ایک ڈالر اللہ کی قسم میں ایک ایک ڈالر کے بدلے میں مکمل ذلت مکمل رسوائی مکمل ہنسی مزاق پوری دنیا میں مسلمان قوم کا اس ملک پاکستان کا اڑایا گیا پاکستان کی آرمی کو پاکستان کی محافظ ایجنسیوں کو اسلام کی محافظ جہادی تنظیموں کو اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو گھیر کر یہاں پر امریکی مفادات ہندوؤں کے بھارت کے مفادات پورا کرنے کا راستہ کھولا جا رہا ہے ان کو گھیرا جا رہا ہے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ آپ یاد رکھنا یہ منصوبے بنانے والے یہ جہاد کے گھیرے کرنے والے یہ جہادی تنظیموں کے گھیرے کرنے والے یہ جہادی تنظیموں کے مرید کے کو نام کے اندر چن کر یہ کیری لوگر بل کے اندر یہ منتخب کر کے مرید کے کا نام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طریقے سے دنیا سے جہاد کو بدنام کریں گے مٹا دیں گے یہ مرید کے والے جہاد کو چھوڑ دیں گے ان شاء اللہ الرحمان میرے بھائیو یاد رکھنا جب تک امریکہ کی تکا بوٹی نہیں ہوتی ان اللہ ہم جہاد کو چھوڑیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے جہاد اور نہ امریکہ دھمکیوں سے, سے, سے کل مجھے فون آیا, فون آیا کہتے ہیں کس ٹی وی چینل تیوی پر پٹی چل رہی ہے کہ امریکہ مرید کے میں ڈرون حملہ کرنے والا ہے میرے بھائی یہ مرید کے وہ تو خالص تعلیمی تعلیمی کمپلیکس ہے جہاں پر کال اللہ کال رسول کی تعلیم ہوتی ہے جہاں پر سائنس تک میٹرک کی تعلیم ہوتی ہے بچوں کے لیے سائنس کے ساتھ میٹرک تک تعلیم ہوتی ہے بچیوں کے لیے یہاں بہت بڑی مسجد ہے یہاں پر یہ سارا تعلیمی ادارہ ہے یہ انڈیا کو بھی تکلیف ہے امریکہ کو بھی تکلیف ہے ساری دنیا کے بدماشوں کو مریض کے, کے شہر سے مریض کے, کے نام سے تکلیف اور یہ تکلیف دلیل ہے اس بات کی کہ مریضگے کے, کے اندر جو عمل ہو رہا ہے واقع صحیح عمل ہو رہا ہے صحیح عمل ہو رہا ہے اس لیے امریکہ پریشان اس لیے انڈیا کی لابی پریشان اس لیے ساری دنیا کا کفر پریشان اور ہم کو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے اس پر پریشان ہونے والوں کے کان پکڑ کے ان کو سیدھا کرنا چاہیے مولویوں کی زبانیں بدی سے کھینچنی چاہیے جو جہاد کے خلاف مجاہدین کے خلاف امریکہ کی بول بولتے ہیں ان مولویوں کی زبانوں کو بند کرنا چاہیے وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے اسلام کی خدمت نہیں کر رہے قسم میں اللہ کی ملک کی خدمت نہیں کر رہے وہ امریکہ کا مشن پورا کر رہے ہیں وہ یہاں پر جہاد کے خلاف بک بخش کر کے بکواس کر کے پھلا کر لوگوں کو جہاد سے روک کر مجاہدین کے خلاف پروپو گنڈا کر کے امریکہ کی ایجنسی کر رہے ہیں قسم میں اللہ کی بے شہر مولوی وہ دین کی اسلام کی وہ ملک کی خدمت نہیں کر رہے کچھ بھی ان کو ڈر جانا چاہیے اللہ سے کہ وہ کافر وہ جہاد کی دشمنی کریں تو سمجھ آتی ہے کہ ان کو جہاد کے اندر اپنی موت نظر آتی ہے ان مولویوں کا کیا تقریب ہے جہاد بھی سبیل اللہ سے ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اسلام کا نام بلند ہو رہا ہے ساری دنیا کے کافر پریشان ہو رہے ہیں سمل سے ان کو خوش ہونا چاہیے یہ کافروں کی طرح یہ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ ہاں ہاں جہاد چل تو چل کی ہو رہا ہے انشاءاللہ اس جہاد میں چلنا ہے میرے بھائیوں نہ امریکہ کا ڈرون ہمارا اس کو مٹا سکتا ہے نہ مٹا سکا ہے آج تک اور ان شاء اللہ الرحمٰن اس جہاد سے امریکہ اور اس کا سارا اتحاد دنیا میں پارا پارا ہونے والا ہے انشاءاللہ شاء اللہ الرحمان اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس گندے نظام سے نکلے جس گندے نظام سے نکلے جمہوری نظام سے جس کی پوجا کرتے کرتے ہمیں ساٹھ باسٹھ سال ہو گئے جس جمہوریت نے ہمیں جلت دی رسوائی دی بے غیرتی دی بے حیائی دی بے دینی دی اللہ کی قسم جس نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دی آج تک ان باسٹھ سالوں میں جلتوں کے سوا لڑتوں کے سوا قتلوں کے سوا کمیونکیوں کے سوا بھیگ مانگنے کے سوا رسوائیوں کے خلاف کے سوا بے حمیتوں بےغیرتوں کے سوا کچھ کچھ گندے نظام نے مسلمانوں کو نہیں دی جو ساٹھ بار سالوں میں نہیں دے سکتا وہ آئندہ بھی کچھ دے سکتا ایسے نہ رکھنا یہ نہ آپ سے مہنگائی کو روکے گا نہ آپ کو عزت سے چینی دلوا سکے گا نہ آپ کو عزت سے روٹی دلوا سکے گا نہ آپ کو عزت سے بجلی سے فائدہ اٹھانے دے گا نہ آپ کو عزت کے ساتھ گیس آپ کے ملک کی گیس سے فائدہ اٹھانے دے گا سن رہے ہیں خبریں پہلے بجلی بند ہوتی تھی دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے اب اعلان آ رہے ہیں گورنمنٹ باقی گورنمنٹ کی طرف سے کہ نومبر سے چودہ چودہ گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کس کی گیس کی اب مسلمانوں کا چولہا بھی گھر کے اندر بند کر دیا جائے گا ان کے گھر میں چولہا چلتا دیکھنا یہ امریکہ کو برداشت ان کا چولہ بھی امریکہ کو برداشت نہیں آئی ایم ایف والے کتوں کو اللہ کی قسم پاکستانیوں کے گھروں میں آگ جلنا چولہا جلنا بھی ان کو دوبارہ برداشت نہیں ہے وہ بھی بند ہو رہی ہے یہ نومبر کے یہ توحفے ہیں کس کے اس کفر پر شرد پر مبنی گندے جمہوریت کے پلیز اللہ کی قسم قسمت لالتی اس نظام کے یہ سمراٹ ہیں جو مل رہے جس کی پوجا جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے جس کی پوجا ساجد امیر بھی کر رہا ہے جس کی پوجا خاجہ کرسی کا بھوتا مولوی وہ بھی کر رہا ہے اس اس گندے سسٹم کے یہ سمراٹ ہیں جو آج پاکستانی قوم کو مل رہے کب تک یہ ذلتیں کب تک یہ کمیگیاں کب تک یہ رسوائیاں کب تک یہ بے بےغیرتیاں اور بے حمیتیاں مسلمانوں کب تک دوبارہ کرو گے کب تک دوبارہ کرو گے ان مہنگائیوں کے تفانوں کو ان لوڈ شیٹوں کی کو کب تک دوبارہ کرو گے مسلمان تو عزت سے جینے کے لیے دنیا میں پیدا ہوتا ہے پیدائشی طور پر مسلمان معذد ہوتا ہے دنیا میں بے بےغیرت بے دنیر نہیں ہوتا کافروں کا غلام نہیں ہوتا ہاں غلامی موتا کے توپ توقع اتریں گے زنجیر ٹوٹیں گے تو صرف ایک عمل سے جہاد موتا موتا توقع. سے ٹوٹیں گے اور ہم انشاءاللہ جہاد کریں گے گھر برباد ہوتا ہے تو ہو جائے پرواہ نہیں بچے زباں ہوتے ہیں تو ہو جائے اللہ کی قسم پرواہ نہیں ہاتھ پون کٹتے ہیں تو کٹ جائیں پرواہ نہیں خون کا آخری قطرہ بھی گرتا ہے تو گر جائے اللہ کی قسم پرواہ نہیں لیکن ہم یہ بے غیرتی یہ بے حمیتی یہ لن کی زندگی یہ رسوائی کی زندگی برداشت نہیں ہم اس پر چپ نہیں بیٹھ سکتے ہم نے اس پر چپ ہم نے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرنا ہے اور راستے اللہ نے ہمیں دینے ہیں اللہ دے رہا ہے اللہ راستے دے رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پریشان ہونے کی بجائے جتنا وہ کافر وہ پروپگنڈا کر رہے ہیں اتنا زیادہ ہم جہاد کا کام کریں اپنے معاشروں میں کریں گے جہاد کا کام جہاد کی دعوت دیں گے اور جہاد کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم نے اپنے ہونہار ذہین کم از کم مڈل یا میٹرک یا ایف اے پاس بچوں کو انشاءاللہ ہم نے کتاب و سنت کا عالم بھی بنانا ہے انشاءاللہ شاء اللہ وہ ان گندے معاشروں میں ان گندے کلچروں میں ان ہمارے خاندان کا بھی محافظ ہمارے دین کا بھی محافظ ہماری غیرت و حمیت کا بھی محافظ ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں صدقۂ جاریہ بھی بنے گا انشاءاللہ وہ اللہ کے دین کا بھی محافظ بنے گا یہ بھی کام ہمارے ذمہ ہے اور یہ کام ہم نے کرنا ہے مریض کے میں ابھی دو ہفتے ہوئے نیا تھار شروع ہوا ہے یہ رمضان کے بعد پڑھائی شروع ہونے کو دو ہفتے ہونے با... دو ہفتے ہو گئے بلکہ ڈیڑھ ہفتہ ہوا ہے الحمد یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے پونے پانچ سو طالب علم الحمدللہ للہ پہنچ چکے ہیں اس ڈیڑھ ہفتے کے اندر اور روزانہ آ رہے ہیں پورے پاکستان سے روزانہ آ رہے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ فیصلہ بعد والوں نے بھی کسی سے پیچھے ایک ایک بچہ ہر خاندان میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے اللہ کی اس میں اس میں کوئی نہ میرا فائدہ ہے نہ کوئی مرید کے کا فائدہ ہے نہ کوئی حافظ سعید کا فائدہ ہے اس میں ہمارے بچوں کا بلا ہے اس میں ہمارے خاندانوں کا فائدہ ہے ایک ایک بچہ ہر خاندان اپنے خاندان میں سے اسی اسی آنے والے جمعہ تک اس کو تیار کر کے ہمارے پاس مرید کے میں چھ سال کا کورس ہے جس کے اندر انشاءاللہ اس کو مکمل عربی گرامر اس کو فقہ اصول فقہ اس کو قرآن کا ترجمہ تفسیر اس کو جو ہے نا حدیث بلو المرام سے لے کر مشکات سے لے کر اس کو جو ہے نا ترمزی اور اس کو متع اور اس سر نبو داود اور اس کو بخاری اور مسلم ساری کتابیں بھی ان اللہ الرحمٰن اس کو پڑھائیں گے دین کا عالم بھی بنائیں گے مجاہد بھی بنائیں گے محافظ بھی بنائیں گے غیرت مند بھی بنائیں گے چھ سال کے اندر انشاءاللہ شاء آپ کا فرمہ بردار اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائیں گے تو میں آپ سے یہ بھیگ مانگتا ہوں بھیگ کے اللہ کے لیے اپنے بچوں کو ان مشنری اداروں اور ان اسکولوں میں بھیجنے کی بجائے اپنے خاندانوں میں سے ایک ایک بچہ وہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس دو انشاءاللہ ہم ہم اس پر محنت کریں گے اور اللہ اس میں پھن لگائے گا انشاءاللہ اسلام کی دعوت پھیلے گی اسلام کی حفاظت ہوگی اسلام کا دفاع ہوگا ان کافروں کے منصوبے وہ خاک میں ملیں گے ان کے ایجنٹ ان شاء و رسوا ہوں گے اسلام دنیا میں کھڑا ہوگا اور قائم ہوگا اسلام کی دعوت کھڑی ہوگی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور یہ راستہ ہے افرقی علی جلغاروں کو روکنے کا مہنگائی کے طوفانوں کو روکنے کا یہ لوڈ شیڈوں کی لانتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا عزت کے ساتھ روٹی چینی آٹا گھر میں بیٹھ کر حاصل کرنے کا یہ راستہ ہے جہاد اور دوسرا راستہ ہے یہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرنا انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملیں گی آخر میں بھی اللہ جنتیں دے گا اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقہ فرمائے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک, بارک ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کیری لوگر بل, بل کے اندر کیا لکھا ہے اس کی کچھ تفصیلات بھی سنائے بھی ہمیں عزیز بھائیو آج کا جو نوائے وقت ہے نا آج کے نوائے وقت میں کیری لوگر بل کا مت مت آج کے نوائے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں سے ویسے میں آپ کو اس کی موٹی موٹی شرائط بتا دیتا ہوں جو اس میں شرطیں لکھی ہوئی ہیں اس میں ایک شرط یہ لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ ایٹمی ٹیکنالوجی کو پھیلانے والے لوگ ہیں نام نہیں لکھا کسی کا ایٹمی ٹیکنالوجی پھیلانے والے لوگ یہ اسمگلر ایٹمی سمگلر. سمگلر. ان تک گورنمنٹ پاکستان ہمیں رسائی دے گی ایک شرط یہ لکھی ہوئی ہے اس سے مراد کون بندہ ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے مراد نام نہیں لکھا ڈاکٹر عبد القدیر کا یہ شرط لکھی ہوئی ہے کہ یہ شرط ہے پاکستان سے ایٹمی ٹیکنالوجی دوسرے ملکوں کو بیچنے والے سمگلنگ کرنے والے لوگوں تک پاکستانی حکومت ہمیں ان تک پہنچنے کا اختیار دے گی ٹھیک ہے ایک یہ ہے دوسری شک یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے فوج پاکستانی فوج کے جو کمانڈر ہیں جرنل کس نے بڑھنا ہے اور کرنل میجر کس نے بڑھنا ہے لیفٹینٹ کرنل کس نے بڑھنا ہے یہ عہدے جو دینے ہیں یہ امریکہ کی مرضی کے مطابق دیے جائیں گے جس کو امریکہ چاہے گا یہ شرط لکھی ہوئی ہے اس میں پاکستانی آرمی کے آفیسر مقرر کرنا پاکستانی گورنمنٹ کا پاکستانی عوام کا اختیار نہیں کس کا اختیار ہے امریکہ کا پاکستانی اجنسی پاکستانی ایجنسی اجنسی نہیں ایجنسیاں وہ جہاد اور مجاہدین کی مدد کرتی رہی ہیں آج تک ان کو ان کی مدد سے روکا جائے یہ ایک شد لکھی ہوئی ہے پاکستانی ایجنسیوں کو پاکستانی اداروں کو مجاہدین کی مدد سے کیا کیا جائے گا روکا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کتوں نے یہ کہا ہے کہ ادھر سے مدد ہوتی تھی اور انہوں نے حکمرانوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں ہماری ایجنسیاں مجاہدین کی دہشت گردوں کی مدد کرتی تھی اور آج کے بعد ہم اس کی مدد کو کیا کریں گے روکیں گے یہ رسوائی ہے رسوائی سلت پھر اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سڑکیں جو پل بننے ہیں وہ امریکہ سے پاس ہو کر بنیں گے جو سڑکیں جو پل جو منصوبے بنانے ہیں وہ امریکہ کی جو این جی اوز ہیں ان سے پاس کروا کے پھر یہ بنائے جائیں گے پھر اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئٹہ اور مرید کے یہاں پر جو ہے نا وہ امریکہ کو دہشت گردوں کو مٹانے کے لیے کاروائی کرنے کا حق ہوگا اور امریکہ جب پاکستان کی حکومت کو کہے گا کہ چلو مریض کے پر اور کوئٹے پر چڑھائی کر دو تو فوری طور پر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پاکستانی گورنمنٹ کو ان علاقوں پر چڑھائی کرنی پڑے گی یہ شرط لکھی ہوئی سمجھ آیا کیا ہے کیری لوگر بل اور سمجھ آیا کچھ یا نہیں آیا اس کی پوری تفصیل اب اخبار میں پڑھ لیں نوایا وقت کے اندر موجود ہے یہ ساری تفصیل آج کے نوایا وقت میں پورا مطلب لکھا ہوا ہے اور اس, اس کی جو یہ شرطیں ہیں نا ہمارا وہ جو امریکہ کا بہت بڑا خبیس ایجنٹ زر خرید لونڈا کتا وہ حسین حقانی بیٹھا ہوا ہے جو وزیر ہے پاکستان کا ادھر مشیر ہے پاکستان کا کیا ہے مشیر وہ پاکستان کا مشیر نہیں امریکہ کا زر خرید لونڈا ہے پرلے درجے کا دشمن پاکستان ہے پرلے درجے کا غدار ہے ملک کا پاکستان کا امریکہ کا پالتو کتا ہے سو فیصد وہ حسین احمد حکانی وہ جو سفیر ہے <س> پاکستان کا زرداری کا ادھر بیٹھا ہوا وہ امریکہ میں ان کو وہ نظر آتا ہے چند ٹکے ملنے کے وہ ان کو بھی نظر آ رہے ہیں وہ تو ٹکوں کے لیے بیٹھے وہ آپ کے لیے بیٹھے ہیں وہ ان کو آپ سے کوئی غرض نہیں نہ آپ کے ملک سے غرض ہے نہ آپ سے غرض ہے ان کو تو غرض ہے اپنے پیڑ سے اپنی اپنی باری سے اپنے مفاد سے اپنی ذات سے کیا بتا رہا تھا میں ہاں وہ حسین حقانی اس نے یہ بات بھی آج کے نوائے وقت میں موجود ہے اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا آپ کہیں گے آپ کو کہاں سے پتا چلا آپ کے سورسز کیا ہیں نوای وقت کے اندر ساری تفصیل آج کے روای وقت میں موجود ہے میں نے آج کے روای وقت میں پڑھی ہے اس میں لکھا ہے کہ اس سفیر نے کروڑوں ڈالر کروڑوں ڈالر اس بل کی تیاری میں اس بل کی شرطیں پاکستان کے حق میں نرم کروانے کے لیے پاکستان کے کروڑوں ڈالر سڑک کیے خرچ کیے کتنے ڈالر پاکستان کی گریب عوام کے پاکستانی غریب عوام کے کروڑوں ڈالر اس بےغیرت امریکی کتے امریکی ایجنٹ حسین حکانی نے پاکستانی عوام کے خرچ کی ہے کس پر کہ یہ کیری لوگر بل کی جو شرطیں ہیں پاکستان کے حق میں ان کو کیا کیا جائے نرم کیا جائے یہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے یہ نرم ہوئی ہیں شرطیں یہ نرمی آئی ہے شرطوں کروڑوں ڈالر اس ملک کے اس ملک کی عوام کے وہ برباد کر دیئے اس بل اس بل کی تیاری میں اس بل کو بنوانے میں یہ یہ پاکستانی عوام کا پیسہ خرچ ہوا ہے ہم تو یہی کہنے کا حق رکھتے ہیں ان سیاست دانوں کو بھی ان جمہوریت کے جو وہ حامی مولویوں کو بھی اور چوپ اور چپو اور چپو چوپو چوپو اس کا جمہوریت کا بڑے بڑے نتائج ملے گا یار کان کے مریض کے لیے کچھ لوگ گلے میں ڈالنے کے لیے آگ کی ٹہنوں کو دھگوں میں باندھ کر دیتے ہیں یہ ایک تکنیک قسم کا کام ہے کیا یہ جائز ہے بھائی نہیں جائز, جائز, جائز دھگا باندھنا ٹہنیاں باندھنا باندھنا باندھنا باندھنا تویز باندھنا, باندھنا اور اس کو شفا کا دریا سمجھنا اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے رام رام حرام رام ہے یہ آج کل اسی طرح کے نکلے ہوئے ہیں میں نے دیکھا وہ نکلے ہوئے ہیں کیا کڑے کڑا جو ہاتھ میں ڈالتے ہیں کڑے نکلے ہوئے ہیں, ہیں? हैं अपना یہ ہیں اپنا یہ करने کے دور کرنے کے है اور یہ ہے بلڈ پریشر کو ختم کرنے کے यह یہ اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے کئی قسم کے ہیں یہ جوڑوں کے درد کیا ہے یہ है کیا ہے یہ بلڈ پریشر کیا ہے کیا ہے بنائے ہوئے کڑے لوہے کے رینگ بی رنگ کیا کیا رہیں گے بی بی رہیں گے کوئی رہیں گے تو رہیں گے حرام ہے یہ رنگ پہننا اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میری والدہ وفاظ پا گئی ہیں ان کی دعائیں مغربت فرما دیں یا اللہ ہمارے اس بھائی کی والدہ کو اور جتنی بھی مسلمان عورتیں اور مرد فوت ہو چکے ہیں سب کی مغرب فرما یا اللہ سب کو اپنی جنت کے اندر جگہ عطا فرما یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما سب کی قبروں کو جنت کے بغیچوں میں سے باغیچہ بنا کیا پرائز بانڈ لینا جائز ہے یا اور کوئی بھی انعامی سکیم بھئی سود اور جوے کا جوکب ہے پرائز بانڈ سود اور جوئے کا مرکب ہے اس میں سود بھی ہے پرائز بانڈ میں اور کیا ہے جوا بھی ہے سود اور جوا دونوں ہی اسلام کے اندر کیا ہے حرام ہے اللہ نے سود کو بھی حرام کیا ہے کو بھی حرام کیا ہے اور یہ پرائز بانڈ دونوں کا مجموعہ ہے اور یہ جو انعامی سکیمیں نکالتی ہیں, نکالتی ہیں نا کمپنیاں مختلف کمپنیاں انعامی سکیمیں نکالتی ہیں یہ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں کمپنی نے انعامی سکیم نکالی ہے میں ان کی چائے کا ڈبا خریدوں گا ان کا گھی کا پیکر خریدوں گا میں وہاں سے یہ چیز اس کمپنی کی خریدوں گا تاکہ میرا بھی کیا نکل آئے ممکن ہے میرا بھی انعام نکل آئے یہ پٹرول پمپوں والے یہ سی این جی والوں نے سکیمیں نکالی ہوئی ہیں एक एक وہ کارڈ بنا کے دیتے ہیں کہتے ہیں ہم سے اتنی سی این ایلوائے گا اس کا نام ہم کیا کر دیں گے قرآن دادی میں ڈال دیں گے اور پھر کار نکلے گی قرآن دادی میں موٹر سائیکل نکلے گا پتہ نہیں کیا, کیا کیا کچھ نکلے گا یہ جو ساری ہیں ہیں دو صورتیں اس کی ایک صورت جن یہ جن ہے جن کہ بندہ اسی وجہ سے اس کمپنی کی چیز خریدتا ہے کہ ممکن ہے میرا نکل آئے اگر وہ اس نیت سے اس غرض سے جا کر خریدتا ہے کہ میرا انعام نکل آئے نکل آیا انعام تو سود ہے یہ جو ہے کیا ہے جو سو فیصد حرام ہے اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کسی دکان پر گیا اس کو نہیں پتہ کہاں انعام ملتا ہے کہاں نہیں ملتا گھی چاہیے تھا اس کو گھی کا پیکٹ لے آیا دکاندار کو کہا بھی مجھے گھی دے دے اس نے کہا سو روپیہ دے کر گھی کا پیکٹ لے آیا گھر آیا تو وہاں اس پر گاڑی نکل آئی وہ اب گاڑی لے لے ایش کرے حیرال ہے اس کے لیے کیونکہ اس نے جوا نہیں کھیلا اور پہلا بندہ جو اس سے گیا تھا وہ کیا کرنے گیا تھا کھیلنے کھیلا ہے اس کے لیے حرام ہے اس دوسرے بندے کے لیے حرام نہیں ہے لے سکتا ہے جی وہ جی گاڑی میں غریب آدمی ہوں اور کاروبار کرنے کے لیے قسطوں پر رکشہ لینا چاہتا ہوں تو کیا کاروبار جائز ہوگا بے قسطوں پر لینا جائز ہے بے شرط کے جتنی اس کی مارکیٹ کے اندر نقد میں قیمت ہے اتنی قسطوں پر ہو اگر نقد مارکیٹ میں اس کی قیمت پچاس ہزار روپے ہے تو قسطوں میں بھی کتنے کا ملے پچاس ہزار کا تو لے لیں اگر پچاس ہزار کا رکشا وہ قسطوں پر ساٹھ کا ملتا ہے تو سوج ہے آرام ہے مت لیں اس رکا چلانے کی بجائے بھیک مان کر کھا لے کا سمے اللہ کی ہزار گنا بہتر ہے اس چلانے سے سود کے پیسے کا لے کر رکشا چلانے سے بھیک مان کر کھا لینا بہتر ہے مثال کے طور پر ایک آپ بندہ آدمی اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے کیا وہ طلاق شمار ہوگی اور اگر پھر سلو ہو گئی تو کچھ مہینوں کے بعد پھر وہ طلاق دے رہتا ہے کیا وہ دوسری طلاق شمار ہوگی یا پہلی اس مسئلہ کی دلائل سے وضاحت کریں عزیز بھائیو ہر بندہ طلاق اپنی بیوی کو غصے میں ہی دیتا دیتا ہے کوئی پیار پیار میں میں طلاق نہیں کبھی دیکھو کہ پیار میں بھی طلاق دیتا ہو وہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے غصہ چڑھا ہوتا ہے وہ طلاق رہ دیتا ہے وہ اس کے کپڑے استری نہیں ہوئے ہوتے اس کے بوٹ پالش نہیں ہوئے ہوتے وہ اس کو غصہ جاتا ہے. چل تجھے تلاک تلاک کرتی کیا ہے غصے میں ہوتی ہے پیار میں بھی کبھی طلاق ہوتی ہے کوئی دیتا ہے پیار میں یہ طلاق ہو جاتی ہے یہ طلاق غصہ دو قسم کا ہے ایک غصہ وہ ہے بندے کے دماغ پر اتنا غصہ چڑھا ہوا ہو کہ اس کو اپنی ماں بہن اور بیوی کی پہچان نہ ہو ماں بہن اور بیوی کی کا احساس اور پہچانی کیا ہو گئی اس کی ختم ہو گئی ایسے غصے میں اگر طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی اور اگر, اگر ایسا غصہ نہیں ہے اس کو پتہ ہے میں کیا بات بات کر رہا ہوں کیا بول رہا ہوں کیا زبان سے نکال رہا ہوں سارا کچھ اس کو سمجھا کس کو کہہ رہا ہوں میری ماں ہے میری بیوی ہے یہ میری, میری بہن ہے یہ میری بیٹی ہے میں کس کے لیے کیا لفظ بول رہا ہوں یہ سارا کچھ اس کو شعور ہے وہ لڑائی میں بیوی سے لڑ کر گسے میں آ کر کہ دیتا ہے تجھے طلاق ہے تو تلاک ہو جائے گی طلاق جو ایک ہی مرتبہ میں یا مشت ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دیتے ہیں کام وہ حرام کرتے ہیں وہ کام کیا کرتے ہیں حرام ایک ہی مشت میں ایک ہی مجلس میں طلاق طلاق طلاق ایک ہی جو ہے نا وہ فارم پر لکھ دینا کہ تین مرتبہ میں طلاق دیتا ہوں یہ حرام کام ہے حرام حرام کام ہے امام المبیا نے اس کو اللہ کی کتاب کا مزاق اڑانا قرار دیا ہے جو ایک ہی مدرس میں تین طلاقیں دے دیتا ہے پیارے پیغمبر نے کہا یہ بندہ کیا کر رہا ہے کتاب اللہ کا مذاق ہے کتاب اللہ کو کتاب اللہ کو تماشا بڑھانا حلال ہے جائز ہے کتاب اللہ کا یہ ایک مرتبہ میں تین طلاقیں دینے والا کتاب اللہ کا تماشا بڑھاتا ہے مذاق اڑاتا ہے اس لیے یہ حرام فیر کا مرتکب ہے لیکن طلاق ہو جائے گی تین کہہ دیتا ہے ایک مرتبہ طلاق ہو جائے گی اور ہوگی ایک ہی اسلام میں اسلام میں وہ کتنی تلاقے ہوگی سمار ایک عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح بھی اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے اب اگر اس نے ایک مرتبہ طلاق تلاک دیلو ہو گئی دوبارہ پھر طلاق دے دی تو یہ دوسری طلاق ہی شمار ہوگی وہ جو پہلی طلاق دے کر رجوع کیا تھا یہ زندگی میں کبھی ختم کبھی ختم نہیں ہوگی یہ شمار ہوگی زندگی میں آخر موت تک شمار ہوتی رہے گی پھر دوسری طلاق دے دی دوسری طلاق کے بعد بھی سلو کرنے کا حقاص پھر سلو کر کے بسنا شروع کر دیا پھر کئی سالوں بعد گا جڑا کیا دے دیا طلاق دے دی تو یہ تیسری طلاق ہے اس کے بعد نہ رجوع ہے نہ دوبارہ نکاح ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی پر. اگر ٹرین یا جہاز میں ہوں تو نماز کے کی متعلق کیا حکم ہے اور قبلہ کا کیا حکم ہے عزیز بھائیو ظہر اور اثر کی نماز کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے سفر میں اسی طرح مغرب اور عشا کی نماز کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے کس میں سفر میں زہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب شروع ہوتا ہے سورج کے زوال کے بعد اور اثر، اثر کا وقت کب ختم ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد غروب ہونے تک یہ زوال سے لے کر غروب تک پورا وقت ہے آپ اس وقت میں جب موقع ملے ٹرین سے اتر کر جہاز سے اتر کر نمازیں کیا کر لیں دو دورکتیں پڑھ لیا پڑھنے کوئی دنیا میں نہ ایسا جہاز ہے نہ کوئی ایسی ٹرین ہے جو اتنا لمبا چلتا ہی رہے اور اتنی دیر میں کسی جگہ پر روکے نہ کوئی ایسا جہاز ہے دنیا میں کوئی ایسی ٹرین ہے جو اتنا لمبا چلے اور رکے نہ کسی جگہ پر اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز ہے یہ سورج گروپ ہونے سے لے کر آدھی رات تک دونوں کا وقت ہے کافی لمبا وقت ہے آدھی رات تک اب جب موقع ملے ٹرین سے اتر کر جہاز سے اتر کر یہ دو نمازیں کیا کر سکتے ہیں کٹھی کر کے پڑھ یہ اندر نہیں پڑھنی یہ نمازیں اندر نہیں پڑھنی ہاں فجر کی نماز جو ہے نا اس کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے فجر کی نماز کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے ممکن ہے اس ٹائم میں فجر فجر طلوع سے لے کر شمس کے سورج کے طلوع کوئی گاڑی ساڑی نہ رکے ممکن ہے یہ تو ایسی صورت میں آپ ٹرین کے اندر ہی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں اس کو موخر نہیں کرنا جہاز کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں ٹرین کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں بس کے اندر بھی پڑھ سکتے وزو آپ کا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے نہیں ہے پانی, پانی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہاتھ زمین پر مارے ہیں وہ فرش پر مت کے فرش پر اور کر کے اسی طرح نماز پڑھے قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو بغیر قبلے کی طرف جس طرح منہ ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے آپ کی نماز ہو جائے گی مؤخر نہیں کرنا اس اور اگر خدا نخواستہ تو یہ ایسا عذر بن گیا کہ آپ نے سفر شروع کیا تھا بارہ بجے اور سورج گرو کو نے تھا کہ آپ کو سواری سے اترنے نہیں دیا گیا اور نہ آپ کا اترنا ممکن بنایا گیا تو ایسی صورت میں یہ دونوں نمازیں جو ہے نا وہ سواری کے اوپر ہی کیا کر لیں گے پڑھ لیں گے اس وقت سے مؤخر کرنا دونوں نمازوں کو جائز نہیں ہے پھر سواری کے اوپر ہی ہو جائیں گے سمجھ آئی بات کی اگر مسجد تھوڑی دور ہو اور گھر میں چند لوگ گھر کے اندر جماعت کروا سکتے ہیں بالکل بھی کروانی چاہیے گھر کے افراد کو جماعت کروانی چاہیے عورتوں کو بھی پیچھے کھڑا کر لے بچوں کو بھی پیچھے کھڑا کر لے اگر دو مرد ہیں تو دونوں مرد برابر میں کھڑے ہو جائیں دو عورتیں ہیں گھر میں تو وہ عورتیں پیچھے کھڑی ہو جائیں بچے ہیں تو عورتوں کے آگے والی کی بن جائیں بچوں کی ہو جائے گی جواب کروانی چاہیے گھر میں وہ مسجد تو دور ہے نا اس کا جانا مشکل ہے وہاں مسجد میں ازان کی آواز ہی نہیں اس بےچارے کے پاس آتی اتنی دور مسجد ہے ہم دو خطبات دیتے ہیں اور مقلدین حضرات تین خطبے دیتے ہیں ایک اردو میں اور دو عربی میں اس میں کون سا طریقہ بہتر ہے وہی بہتر کی بات نہیں ہے پوچھو اس میں سے صحیح طریقہ کون سا ہے اسلام کا طریقہ کون سا ہے اور گڑندو خانہ ساز دین کون سا ہے بہتر تو تب ہونا دونوں اسلام کی چیزیں ہوں یہ جو طریقہ ہے ہنفیوں کا اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہی نہیں کوئی نام و نشان تک نہیں یہ اپنے گھر سے بنایا ہوا طریقہ ہے کیوں بنایا ہے انہوں نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہنفیوں کے نزدیک دیہاتوں کے اندر جمع جائز نہیں دیہاتوں کے اندر جمع جائز نہیں ہے ہرفیوں کے نزدیک لیکن اب ہر دیہات کے اندر ہنفی جمع کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں اپنی فقہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں امام صاحب کے فتوے کو نہیں مانتے کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جمع نہ پڑھایا تو اہل عدیشوں کا جمع ہوتا ہے سارے لوگ اہل ادھیس ہو جائیں گے ان کو کہیں حق کی سمجھ نہ آ جائے یہ تقلید کے گٹر سے نکل کر پاک صاف نہ ہو جائیں اس لیے اپنے اور اپنی فقہ کو کھلے رینڈ لگا کر یہ تقریر کرنی شروع کر دی ادھر رہے لکھ رہے گندر گلازت کے اندر کوئی گلازت سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکے اس لیے یہ تقریر کرنی شروع کر دی اپنے گھر کے یہ بنا لیا اسلام میں جو خطبہ ہے جو خطبہ ہے دونوں خطبوں میں واضح نصیحت ہوتی تھی رسول اللہ وسلم دونوں خطبوں میں کیا ہوتی تھی پیارے پیغمبر ممبر پر آ کر بیٹھ جاتے جاتی آزان ہو جاتی جمعہ کی ایک خطبہ دیتے آپ اس میں بادو نصیحت کرتے پھر بیٹھ جاتے پھر اٹھ کر خطبہ دیتے اور باد و نصیحت کرتے اور پھر جو ہے نا جماعت کھڑی ہو جاتی یہ طریقہ ہے محمد اللہ کا یہی طریقہ ہے پیارے پیغمبر کے بعد خلفۂ راشدین کا امام و کے صحابہ کا یہ طریقہ ہے یہ دو خطبے ہیں چونکہ ہمارے لوگ وہ عربی جانتے سمجھتے نہیں اگر ہم عربی میں ہی خطبہ پڑھنے اکیلا تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی خطبے کا مقصد پورا خطبے کا مقصد کیا ہے لوگوں کو بات کرنا نصیحت کرنا, مرحب کرنا مرحب یہ دونوں خطبوں کا مقصد ہے مرحب مرحب اگر ہم عربی پڑھ دیں گے تو ان کو باد و ہوگی کوئی کخباد نصیحت نہیں ہوگی خطبے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا تو جس زمان کے اندر یہ لوگ ہوں گے جہاں انگلش والے ہیں ان کو انگلش میں خطبہ دیا جائے گا جہاں اردو والے ہیں ان کو اردو میں دیا جائے گا جہاں پشتو والے ہیں ان کو پشتوں میں دیا جائے گا جو کسی کی زبان ہے اسی زبان میں خطبہ وہ خطبہ ہی ہے وہ تقریر نہیں ہے وہ تقریر نہیں ہے وہ خطبہ ہی ہے کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر خطبہ کھڑے بیٹھ ان کا تو طریقہ بھی اپنے گھر کا ہے بیٹھ کر دے لیں کھڑے ہو کر دے لیں اپنے گھر کا دل ہے جیسا مرضی بنا لے نہیں کوئی دلیل نہیں ہے قبر کشائی یعنی قبر سے میت کو نکال کر دوبارہ دفن کرنا جائز ہے بھئی یہ جو ہے نا امانت دفن کرنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہیں بھی یہ امانت کے طور پر دفن کرنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے جو بندہ جہاں مر جائے وہ اس کو وہیں دفن کر دو اس کو جو ہے نا وہ دوسرے علاقوں میں اسلام کے اندر کوئی ترغیب نہیں ہے کیونکہ دیر دیر دوسرے علاقے میں میں لے جانے کیا ہو سکتی ہے؟ لیٹ دیر ہو سکتی سکتی ہے ہے لیٹ اور حکم اسلام کا یہ ہے کہ جتنی جلدی فوت ہونے والا وہ دفن ہو سکے اتنی جلدی اس کو کیا کر دو دفن کر دو تو جو جو چیز جلدی میں رکاوٹ بنے وہ چیز درست جائز نہیں ہوگی وہ اسی طرح قبر یہی اسی وجہ سے وہ ہیں نا پہلے مردے کو مانتا دفن کر دیا تھا اب یہاں سے لے جا کر کسی اور جگہ پر دفن کرنا ہے کیا ضرورت ہے اگر کوئی بھائی ہمیں اپنی منگنی کی دعوت دے تو اسے قبول کر لینا چاہیے یا نہیں بھائی اگر تو منگنی کے اندر وہ دیگے پک رہی ہیں کناتیں اور ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور سارے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے بہت بڑے فنکشن ہو رہا ہے مردوں عورتوں کا اختلاط ہے ویڈیو بن رہی ہے تصویریں کھینچی جا رہی ہیں سارے بداعت اور خرافات کے کام ہو رہے ہیں تو ایسی منگنی پر تھوکنا بھی نہیں چاہیے جانا تو دور کی بات ہے تھوکنا بھی نہیں چاہیے ایسی منگنی پر اپنے تھوک کو بھی ضائع نہ کریں ایسی منگنی پر جا کے اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے نہ ایسی محفل شادی کی محفل میں جانا چاہیے جہاں عورتیں بڑھ سور کے مردوں کے اندر گھوم پھر رہی ہو یہاں ویڈیو بن رہی ہو تصویریں کھینچی جا رہی ہو جہاں سارے غیر ہندوؤں کی رسمیں زندہ ہو رہی ہوں رہی. وہاں شادی کے محبت میں بھی جانا جائد نہیں چاہے وہ بھائی کی شادی ہے چاہے چاچے کی ہے چاہے تائے کی ہے چاہے مامے کی ہے چاہے جس کی مرضی ہے ایسی شادی پر آزار لانت بیٹھی مت جائیں ایسی شادی کے قریب ان کو کہیں تم جاتے ہو ناراض ہوتے ہو تو سو مرتبہ جاؤ باڑ میں میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا ایسی شادیوں میں جانے سے شیطان خوش ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے نہیں جانا چاہیے مسلمان کو ایسی شادیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے وہاں پر جا کر ہاں جانا ہے تو ایک, ایک غرض سے جا سکتا ہے کہ وہاں جا کر حق بیان کرے وہاں جا کر حرام کاموں کو روکے ان کے خلاف آواز بلند کرے اگر وہ رک جائیں تو ٹھیک ہے نہیں رک تو اپنی اس نے دعوت کا حق ادا کر دیا پھر واپس چلے جائے وہاں سے مٹ بیٹھ کر کھائے ان کے ساتھ ہر کاروبار کاروبار ہوتا ہے جس میں اصل سونا بیچنے والے کے پاس ہوتا ہے جس کا ریٹ کیا ہو جاتا ہے اور بعد میں کتنی جگہ پر بک جاتا ہے کیا یہ جائز ہے بھئی ایک چیز کوئی بھی ہو آپ نے اس کو خریدا ہے تو اس کو آگے بیچنا اس وقت تک جائد نہیں جب تک آپ اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے لیتے وہاں سے اس کو اٹھا نہیں لیتے وہیں اس کو رکھے رکھا آگے دوسری جگہ پر بیچنا حرام ہے اس کا ایک ڈی پورٹ کے اندر پڑا ہوا ہے سامان جہاز آیا باہر سے ٹرک آیا ٹرالر آیا وہاں ڈی پورٹ میں پڑے ہوئے ایک تاجر نے وہ لائے ہیں باہر سے خرید کر لائے ہے وہ ادھر پڑا ہوا ہے دوسرے تاجر کو بیچ رہا ہے وہ تو بیچ رہتا ہے کیونکہ وہ باہر کے ملک سے لے کے آئے اب دوسرے تاجر جس نے خریدا ہے اس نے اٹھایا نہیں وہاں سے ڈیپورٹ کے اندر ہی پڑا سامان وہ اگلے کو بیچ رہے اگلا تیسرے کو بیچ رہا ہے تیسرا چوتھے کو بیچ رہا ہے چوتھا پانچویں کو بیچ رہے سارے سور کھو رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں سور کھا رہے ہیں ایک ٹکا بھی ان کی تجارت کا حلال نہیں ہے ایک ٹکا بھی حلال نہیں ہے ان کی تجارت کا سور ہے خالصیر ہاں حلال تب بڑھے گا اس ڈی پورٹ سے یہ سامان اٹھایا اپنا جو خریدا ہے کسی اور جگہ پر لے جا کر بیچ دیا اس کو پھر ٹھیک ہے. مصر کے جامع اظہر کے مفتی اعظم شیخ تنتاوی نے پابندی لگا دی اور ایک تقریب میں طالبات کو ہجاب اتارنے کا حکم دیا قدم کو کیسے دیکھتے ہیں بھائی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابن سبا کے روحانی بیٹے مسلمانوں کے ہر ملک میں بڑے پھیلے ہوئے ہیں اس وقت خاص طور پر کن کے, کے روحانی فرزند ہیں ابن سبا یہودی کے روحانی بیٹے پاکستان میں بھی اس جیسے ابن سبا کے روحانی فرزند بڑے ہیں جن میں ایک ٹی وی پر آپ اکثر اس کا نام سنتے ہو وہ ہے جاوید احمد الغامدی یہ بھی ابن سبا کا روحانی فرزند ہے بیٹا ہے ابن سبا یہودی کا لگتے جگر اس کا خاص ایجنٹ ہے اسلام کے خلاف یہودیوں عیسائیوں کا خریدا ہوا ایجنٹ ہے تنخواہ لیتا ہے یہودیوں عیسائیوں سے اسلام کو ہریا بگاڑنے کی اسلام کو مسق کرنے کی وہ بھی بکواس کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ داڑھی اسلام میں کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے یہ ایک رسم تھی یہ پردہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہے, یہ اسلامی تعلیم نہیں یہ تو ایک عرب معاشرے کی رسم کی رواج تھا یہ کوئی اسلامی تعلیم نہیں اللہ کا حکم ہوگا اللہ کے رسول کا ہوگا ایسے ایجنٹ یہودیوں عیسائیوں کے ذر خرید مولوی وہ پوری دنیا کے ہر مسلمان ملک کے اندر پھیلے ہوئے جن کا مشن اسلام کا ہریا بگاڑنا اسلام کو مسک کرنا اور یورپ کے کلچر کو اسلام کا لبادہ اٹھا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا یہ تنتاوی بھی ان میں سے ایک ہے ان ایجنٹوں میں, میں سے ایک ہے میرا اس کے بارے میں یہ خیال ہے ایک آدمی, ایک آدمی اکثر عشاء کی نماز, نماز پڑھتا ہے حالانکہ